جلال. ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفين في المساجد صدق الله العظيم رد اشرح لي صدري ويسر لي أمري ماحول لوگوں تملسانی قولی رمضان کے ساتھ متعلق تیسرا عمل جو احتساب ہے اس کا تذکرہ راحتوں میں ہے رمضان تجری رمضان کے احکامات تدریج حاضل ہوئے نزول میں یہ بات تھی کہ پورا رمضان چوبیس گھنٹے جیسے کھانے پینے سے پرہیز ہے ایسے خواہش نفس سے چوبیس گھنٹے پرہیز کھانے پینے کے تو سلو سلو ایک سے لے کر غروب آفتاب تک خواہش نفس کی پرہیز ہے یہ پورے رمضان میں تھی چوبیس گھنٹے تھے اور یہ مر فصلہ جب مر بڑا مشکل پڑ گیا عمل کے لحاظ سے تو دوسرا تجویزی حکم نازل ہوا جس میں کہا گیا کہ اب رات کے وقت جو ہے اس کی اجازت ہے ہاں جو لوگ اعتکار میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے رات کی بھی پابندی ہے تو اس میں ایک تو یہ حکم بیان ہوا اور ایک پاک کی آیت میں ایک عمل کا تذکرہ آ گیا جو رمضان کے ساتھ متعلق ہے وہ اعتکاف ہے اور اعتکاف سنت موقع کفایہ عمل ہے یہ باہر باتیں کرنے سے بات اور باہر آواز بھی کی آواز آ رہی ہے سامنے بالکل دو آدمی باتیں کر ہیں احتکاب کے ایک تو حکم بیان ہو گیا جی رمضان کے بارے میں ایک احتکاب کا تذکرہ آ گیا تو پار کیا ہے کہ ثابت ہوا احتکاب کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احتکاب کے بارے میں یہ تھا کہ ہر سال آپ نے دس روز کا احتکاب کیا ہے اور ایک سال آپ نے ایک سال آپ نے پورے مہینے کا احتکاب کیا ہے اور آفات والے سال آپ نے بیس یوم کا احتکاف کیا تین ترتیبی آ گئی ہے کہ پورے مہینے کا احتکاف اس پر بھی عمل کرنا چاہے تو بہت مبارک ہے پورا مہینہ احتکاف ہو بیس یوم کا احتکاف کوئی بیس یوم کا کرنا چاہے تو دوسرے درجے کی سنت بہت مبارک اور دس یوم تو آپ نے ساری عمر آپ ہی اشرے کا احتکاب کیا ہی ہے شاید کوئی ایک سال کی روایت نہ کرنے کی ہے کیوں کسی ازرگ کی وجہ سے بات پیش آئی ہے اور یہ اب اعتکاب میں سب چیزوں سے کڑکٹا کٹ کر مسجد مکمل بیٹھنے کا حکم فرمایا گیا انسان یہ چوبیس گھنٹے بارہ پورا مہینہ سال کے بارہ مہینے عملی زندگی میں استعمال ہوتا ہے یہ سال مشین استعمال ہونے کے بعد اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کی اپنی مرمت اپنی صفائی کا بھی کچھ بندوبست کیا جائے تاکہ اس کی کارکردگی بہتر ہو جائے اور فائدہ دینے والی بنے ایسے انسانی مشین جو ہماری زندگی میں احکامات اور امال میں استعمال ہوتی ہے مختلف قسم کے اعمال ہم کرتے ہیں ان کے اثرات ہمارے باطن پر آتے رہتے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ پورے کا پورا اس میں خاص طور سے احتکاب یہ اس بات کے لئے دیا گیا کہ یہ قدرت جو باطن پر آتی ہے دھلے دس دن تو ایسے مقرر کیے جائیں جس میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر آدمی حدود مسجد میں بیٹھے کہ بلا ضرورت بش بشری ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے بچی ضرورت کیا ہے تو جانا ہے کسی پر غصل فرض ہو جائے اس نے باہر جانا ہے جس کے لیے کھانا لانے والا کوئی آدمی نہ ہو اس کا کھانے کے لیے کھانا لانے کے لیے بقدری ضرورت جانا یہ بشری ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ پورا وقت اس بات صاف ماحول میں رہتے ہوئے اور ذکر فکر میں لگتے ہوئے اس بات کو ایسے گزارنا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تبارک تعالی کی جانب اور آخر کی جانب متوجہ ہو تاکہ مسلسل دس دن میں یہ فکر انسان کی بات میں جمے گڑے اور پکی ہو اور اس کو اب کفایا کیا گیا کہ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھے جو عمل کفایا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی نہ بیٹھا تو سارے گنہگار ہوتے ہیں فرض تو آسان ہے کہ آپ کے اپنے ذمے ہے آپ نے کر دیا آپ کی جان چھوٹ گئی فرض کفایا اس جہاز سے مشکل ہوتا ہے کہ اگر اپنی کفایت کے درجے تک جتنا کرنا چاہیے اتنا نہ کر سکے تو اس علاقے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں جیسے تورنت موقع کفایا کہ کوئی نہ کوئی بستی میں ضرور بیٹھے نہیں بیٹھیں گے تو سارے گنگار ہوں گے اس عمل کے نہ ہونے سے جو بے برکتی آئے گی اس کا اثر سب پر آئے گا اور فضا ال رمضان میں احتکاب کا پورا باب و شیخ نے لکھا اور بڑے سوز و گداز سے اس پر لکھا ہے کہ بڑے اشار بہت بہت زیادہ اشار خزائے رمضان میں خزار اعتقاف میں رکھے ہوئے کیونکہ اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت میں خاص ہونا ہے اور جس طرح کہ آج کل سیاسی لوگوں کا تھا دھرنا کہنا کہ دھرنا دیا جی سیاسی لوگوں نے دو بات تجیب کی بھوک ہڑتال کی اور دھرنا دیا پریشان کرنے کے لیے کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں تو روحانی بھوک ہڑتال روحانی درنا کیا ہے کہ بصورت روزہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کا حل مانگا جائے روزہ رکھ کے اللہ کے حضور دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے یہ اللہ فتح نہیں ہو رہا تھا خالد بن ورید رضی اللہ خاطی سے کہا کہ روزہ رکھو اور اللہ کی مدد مانگو ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن رکھا تیسرے دن رکھا تیسرے دن انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کے بندو ہمارے شہری کے لیے کچھ رکھ لیا کرو کہ ہم تو ہر روز آپ کی شہری کے لیے رکھتے ہیں عجیب بات ہے مجھے تو ملتا ہی نہیں اس دن وہ سب شہری کے لیے کھانا رکھتے والے آدمی وہاں بیٹھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کھانا اٹھا کر کون لے جاتا ہے تو دیکھا کہ کتا آیا اس نے کھانا اٹھا لیا اور باغیزہ لگائی بھی پیچھے گیا تو کسی ایسے سراغ سے قلعے سے نکل گیا اور اکیلے میں داخل ہو گیا کھانا لے کر چین کو اکیلے میں داخلے کا راستہ مل گیا اور واپس آیا انہوں نے صبح انہوں نے تذکرہ کیا کہ امیر صاحب آپ کا تو کھانا تینوں دن کتا ہم تو رکھتے رہے ہیں کتا اٹھا کر لے جاتا رہا ہے لیکن اس کی برکت سے تین روزوں کی برکت سے اللہ نے مدد فرمائی اور کتے کے کھانا اٹھانے سے ہمیں تو قلعے میں داخلے کا راستہ مل گیا اور راستے سے داخل ہوئے دروازہ کھولا اور قلعہ فتح کیا گیا کیا مال سالے کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ بغیر مشکلات میں ڈالے مسائل کو حل فرماتے ہیں وہ تو اب روزہ رکھ کر مدد مانگے نوابل پڑھ کر مدد مانگے تلاوت کر کے مدد مانگیں اللہ کا ذکر کر کے مدد مانگے اب خطب کیا لوگ خطب نہیں پڑھنا چاہیے یہ کوئی خطبہ کے مخالف ہیں کوئی حق میں ہر ایک اپنے بولتے رہتے جھگڑے کرتے رہتے خطب کیا اللہ کا ذکر ہے خاص سے پڑھنے کا تجربہ ہے بزرگوں کا کہ اللہ کی مدد مانگی جائے تو اللہ کاما خان کرتا ہے اور آبدیا مال میں احتکاف کہ احتقاب کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی جائے مشکلات کا حل کرنے کے لیے اور اللہ تو بہت ذرا مشکلات کو امال کی برکت سے سہولت اور آسانی کے ساتھ حل فرماتے ہیں ہم لوگ دنیا جان کے سفارشوں کے پیچھے پھرتے ہیں اور دنیا جان کے لوگوں کو مشورہ دینے کے پیچھے پھرتے ہیں اور یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ میاں کے حضور سفارش کر لیں اور اللہ میاں کے حضور صدقہ کر لیں اور اپنے اپنی مصیبت اور مشکل کو دعا کے ذریعے سے حل کرا دیں اس کی توجہ نہیں آتی تو یہ برکت والے اعمال ہیں قوت والے اعمال ہیں روحانیت برانیت والے امال ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک سالہ مسائل کو حل فرماتا ہے اور خاص طور سے ایسے میں بیٹھنے سے باطن میں یکسوئی اور اطمینان اور اللہ کے تعلق میں آسانی انسان کو محسوس ہوتی ہے اللہ کا وضر ہے یہ عرصہ پندرہ سال سے ہمارا احتکاب میں ہو رہا ہے اور تعالیٰ ساٹھ ستر سو آدمی ایک سو بیس آدمی کے قریب آدمی ہوتے ہیں کسی مسجد میں اور دو ختم کے جیسے پچھلی مہینے پر ورزش کیا تھا میں نے کہ ختم کا تراویح میں مسلسل سننا یہ تو سنت موقع ہے اور دو کا سننا یہ مستحب ہے اور تین ختموں کے تراوی میں سننا یہ پھیل اولا ہے مستحب سے اوپر ایک نے کی پھیل اولا وہ فضی ڈالا ختم ہمارا تو دسویں کے شب کو پی بھی شب کو ہو گیا پہلا ختم اب آگے حصے میں اعتقاد کے دوران دو ختم ہوتے ہیں پہلا چھ چوم کا ختم ہوتا ہے اور دوسرا تین دن کا پہلا چھ دن کا پھر تین دن کا تو ختموں کی برکتیں پوری ہو جاتی ہے آج ان کے بس تو محلے کی ہے مختصر ترابی پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ایک مختصر تراوی کی جماعت بھی کھڑی کرتے ہیں ہمیں تاکہ مختصر تراوی والوں کو تقریب نہ ہو اور تو ایک آدھے گھنٹے کی بات آدھے گھنٹے مکمل کر لیتے ہیں پھر ختم والی ترابی شروع ہو جاتی ہے پہلے تعداد گاؤں تھی دونوں جماعتیں اکٹھی کھڑی کرتے تھے اندر ختم ہوتا تھا باہر ترابی ہوتی تھی سردی ہو گئی بہت زیادہ تو باہر کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا دو کا اکٹھی کھڑا کرنا مق کیا ورنہ اگر آوازیں نہ ٹکراتی ہوں تو دو جماعتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں کی جا سکتی ہیں تو لوگوں کا یہ گروک جی ہم تو تین دن میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم یہاں کھڑے ہو کر تاوی پڑیں گے دوسرے گروک کہے جی ہم تو کمزور ہے بیس دن میں کریں گے بڑے ہونے کے بھائی بہت ہی آوازیں نہ ٹکرائیں اور بدنظمی نہ پیدا ہو اور ایک چیزیں احتکاب کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ہمارے تصوف کے سلسلے کا تربیت احتکاب ہوتا ہے مجالس ذکر مجالس تربیت اور مجالس بیان تعلیم یہ ساری باتیں اس میں ہوتی رہتی ہیں کہ اصلاح نفس کے مضمون کی تعلیم وہ کتابوں سے اور اسلحہ نفس کے متعلق بیانات اور ذکر یہ اس میں پورے اعتقاف میں ہوتا ہے وہ اللہ کے احسان ہے کہ دس دن میں مکمل تو بتائے برڈ اٹھنے کے والے حالات بھی ہو جاتے ہیں کیسے شادی کے مکمل زندگی بدلے ہوئے دس دنوں میں اللہ نے فضل فرما دیا کیونکہ جس وہ ہمارے مسئلے سے, سے بالکل نہ نکلنا ہوتا اور مسئلے کی فضا نہیں رہے اس میں اصلاح جلدی ہوتی ہے بادل میں سکون پیدا ہوا ہوتا ہے اس لیے میں کو تو بقائب ہونے کی اور اللہ دوبارہ کی کے رجوع کرنے کی جلدی توفیق ہو جاتی ہے تو کسی کا بھی شوق ہو اور بیٹھنا چاہے تو ہماری طرف سے سب کو اطلاع آئے اور گور شوق والے آپ لوگ آنا چاہیں تم کو بھی اطلاع مشرقی کہ شوق والے ہوں اور ذکر و فکر عبادت میں کس وقت گزارے اور وقت ضائع کرنے والے نہ ہوں باقی مجمع کو پریشان کرنے والے نہ ہوں باقی مجمع پریشان ہو تو سب کا نقصان ہوتا ہے اور یہ اجتباعی جگہ اور اجتباعی مجالس تو ایک امانت ہوتی ہے اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر کسی کو سکھ پہنچے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس سے جو نتائج حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں تربیت کے ہوا میں حاصل ہوں اس بات کو یاد رکھیں ساتھی اس کے لیے کچھ بھی آئے اور اوروں کو بھی اطلاع دے اور جو شوق والے ہوں ایک دفعہ کوئی تالے بلن آ گیا کو کا تو اس نے بڑا پریشان کیا تھکاپ والوں کو پرار کو شور کرنا سونے کا دینا اور خیر تحقیق کرائی میں نے یہ کون آدمی انہوں نے کہ وہ پھر بعد میں برجرا کو احتقاط کے لیے نہیں آیا تھا وہ کسی کالج میں داخل ہوا تھا یہاں اور ایزے کر کرنے تھی تو دس کن رہنے گرست مسجد کو پکڑا ہوا تھا چونکہ نیت اور ارادہ اور شوق نہیں تھا اس لیے اس کے باقیوں میں پر پریشان کیا ان کا وقت ضائع کیا اور بعض اوقات ایسے آدمی کو نقصان کا خطرہ ہو جاتا ہے یہ کسی کا دل دکھ جائے بازار پہ لگے ہوئے آدمی کا اور یہاں ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے آدمی جسے مساجد میں آتے ہوئے دروازہ بہت آہستہ کھولنا آہستہ بند کرنا مجھے بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہوں بیان کر رہے ہوں سن رہے ہوں ذکر میں لگے ہوئے ہوں ان کو سلام کرنا میں چاہیے مسجد آ سلام نہیں کرنا چاہیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں السلام علیکم السلام علیکم تو, تو سارا وقت سلاموں میں گزر جائے گا لوگ ذکر میں لگے ہوئے ہیں ناول میں لگے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک آ کر سلام کر رہا ہے تو تجھے ایک اور سکون ختم ہوتا ہے اس مزے کی آداب میں ہے کہ اس میں ایسا اطمینان سکون سے آنا جانا دروازہ کھولنا بند کرنا کرنا ہے تاکہ جو امال میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اور ان کے امال میں خلل نہ آئے اور جو خلل ڈالے گا تو اس کو باقاعدہ نقصان ہوگا آخر کا نقصان تو ہے ہی بات اوقات کسی کا دل تو ہے دنیا کا نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے تو اس ہفتے کے ساتھ آنے والا جو جمعہ اس کے بعد ہفتے کا دن ہے اب یہ تعلی ہو تو اس طرح کا چاند ہماری یونیورسٹی کے بھی ہمارے اپنے میڈیکل کے طالب علم وسیلہ نے بھی دیکھا تھا اور گواہی دینے کے لیے گیا تھا وہ. پھر میں نے کہا اس کو میرے سامنے بھی لاؤ کہ ہم بھی اس سے پوچھ لیں گے چاند آپ نے ریکرم جی بالکل میں نے دیکھا تھا تین دفعہ دیکھا تھا اچھی تسلی کی تھی اور پھر جا کر میں نے گوائی دی تھی عموماً پنجاب میں بہتیاتی ہے جن لوگوں کی وہاں کی تربیت ہے وہاں کی مفتیوں کی مفتیوں کے ساتھ میں نے بات کی سمجھ نہیں ہے چاند دیکھنے کے بارے میں اور کوئی نہیں اگر سمجھ ہے تو چاند کوئی کسی کا بندوبست نہیں تو سارا سال چاند دیکھتے ہوں اپنی معلومات رکھتے ہوں دن گن کوئی نہیں کرتا بڑے بڑے در لوگوں میں جائیں یا جا میں اشرفیہ لاہور میں جا کر پوچھو کہ آپ میں کوئی آدمی چاند دیکھتا ہے ساتھ رکھتا ہے اس باری کو کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا پاکستان کے ریڈیو پر کام کرے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے آج جا کر اللہ کے بندے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے اتنا بھی انتظار نہیں کرتے کہ جہاں پشاور کے جہاں یہ درد والا ماحول جہاں چھٹتا ہے وہ دس تصویر کے فاصلے پر ہیں وہ آدمی اب چاند دیکھے گا پھر مغرب کی نماز پڑھے گا اور کھانا کھانے کے بعد وہ روانہ ہوگا ساڑھے سات بجے تک وہاں جا کر پہنچتے ہیں موقع پر آدمی پھر وہ گوائی دیتا ہے گوائی پر برجرا کرتے ہیں علماء ماں پھر اسے فتوا تیار ہوتا ہے تو تقریبا غروب کے دو گھنٹے بعد ہمارا فتوا تیار ہو کر ہمارے پاس آیا کرتا ہے اور انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے اعلان کیا ہوتا ہے اللہ کے بندوں نے سب جو ان کا سائنسی مائر تھا شبیر کا کخل صاحب اس نے ان کو بتایا بھی کہ برفا منہ ہو گیا ہے چاند شروع سے پیچھے ہو گیا ہے بخت گزر گیا ہے کہ نظر آ سکتا ہے لیکن پھر بھی مفتی منیب الرحمان اتنا ضرورت والا آدمی تھا کہ اس نے پندرہ کروڑ عوام کے روزے کا بوجھ اپنی کمر پر لے لیا بہت نے وقت نے اعلان نہیں کیا پندرہ کروڑ عوام کا روزہ سے سر پر اٹھا لیا فائل علم کی بات کو اس نے نہیں مانا کہ وہ ذمہ لے رہے پر ذمہ آ رہی تھی تمہاری قدر نہیں ناپی جا رہی تھی اور آگے لے دے کر گئے تو وہ وزیر داخل سے پوچھتا ہے اس بےچارے کو کیا پتا ہے وہ کون سا عالم ہوا جی وہ کسی کا پتا ہے مانے کے فرما روابط بادشاہ ہوتے تھے ہر بات رباز سے پوچھتے تھے اور ان سے پوچھ کا چلتے رہی ان کی کامیابی کا راز تھا کہ عوام کا ان پر اعتماد ہوتا تھا کہ یہ ہمارے علماء سے پوچھ کر چلتے ہیں لہذا ہم ان کی تعداد کریں گے یہ اتنے سمجھدار بادشاہت ہے کہ جنہیں باتوں میں علماء سے پوچھ کر چلتے تھے اور اس لیے عوام میں ان کو تعیدہ سر کیا عوام کا ان پر اعتماد ہوتا تھا اب جو نسو خیرا ہے آگے آ جائے بس اس نے اس بات کو کیا کہ میں ہی ٹھیکے دار ہوں کہ میں جتنا میں سمجھتا ہوں دن پر یہ مولوی عالم کیا سمجھتا ہے سب سمجھتا سمجھتے مجھے حاصل ہے کیونکہ میرے پاس ایک پوسٹ ہو گئی ہے اور میرے ایک بار کوئی ڈگری ہو گئی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ احتقاط تاریخ جو ہے نومبر کی گزر کر سولہ وی رات سے شروع ہو جائے گا اللہ تو بارک سلامہ چاہ ٹھیک فرمائے